اعوذ بالله من الشیطان بسم اللہ الرحمن اللہم علی محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفحہ البادشہ باقی تمام سامعین فارح گرانی ملدانہ صاحب اور سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے درجۂ کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو تینتالیس پبلک ایک سو پچاسی ہے پانچ سو تینتالیس اوراد شریف کے شروع شابی شعبہ تک کہ کی درست کی تعداد ہے ایک سو پچاسی اوراد فتھیہ کا اوراد فتھیہ میں سے ہم لوگ اس کے ایسے دم آسمۂ حسنہ میں ہے آسماں و حسنہ میں سے جو ہے اس کے مقدمے میں ہیں تو اس کے مقدمے میں جو ہے کل کے ہمارے بحث میں یہ تھا کہ اس میں اعظم آیا اس میں اعظم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ آشما اس میں عظم ہے یا نہیں ہے پھر جو لوگ کہتے ہیں اس میں عظم لوگوں کے ہم مخلوقات کے لیے وہ, وہ مخلوقات ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس سلسلے میں کل آپ کو مختلف اقوال ذکر کیا اور بعض نے کہا جو اس میں اعظم جو ہے محلوق کے لیے معلوم ہے جو اس نظر قالم ان کے درمیان ہوا البا نے کہا کہ پہلا پولتا تھا ہوا اس میں عظم ہے کوئی کہتے ہیں اللہ اس میں عظم ہے کوئی کہتے ہیں الحی القیوم اس میں عظم ہے کوئی کہتے ہیں ضو الجلال ولاکرام جو ہے اس میں اعظم ہے اور کوئی کہتے ہیں اس میں عظم ان حروف میں ہیں جو قرآن پاک کے باشرتوں کے شروع میں یعنی حروف مخاطعات کے اندر ہے اور امام جی العدین علیہ السلام نے چھٹہ قول فرمایا اس میں اعظم جو ہے یہ ایک علمات ہیں علامہ سل کا اللّہ اللّہ اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الرب اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عظيم فرمایا اور امام فخر و راضى اور علامہ تبتب مر کی جنہوں نے اس موضوع پر زیادہ دقت سے گہرائى میں جا کے بات کیا ہے ہاں ان دونوں نے فرمایا کہ اس ميں اعظم كے ذيل فرماتے ہیں اس ميں اعظم حقائق کمالات وجودیا ہیں حقائق کے کمالات ہیں کے کمالات اور یقیناً ان حقائق کے اسم میں ان کے نام ہیں اور وہ حقائق خود بھی ذاتی ہے ہیں تو جب انسان ان عصمہ کے ذریعے پکارتے ہیں تو حقیقت میں بند مومن کے فریاد رسی کرنے والا وہ حقائق کے کمالات وجودی ہیں جو بندہ کی فریات رسی کرتے ہیں اور انہیں مشکلات سے نکالتے ہیں تو یا ان اسمال حوصنہ کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے مدزات صادر ہوتے یا الیہ کرام علیہ السلام, السلام کے ہاتھوں سے کرامات صادر ہوتے اور جو ہے ان اسمال حوسنہ کا مسمّہ جو ہے ہیں اور وہ اسمہ جو ہے حقائق کے کمالات وجودیہ ہیں اور وہ مسمّہ یا تو جو ہے خود ذات حق تعالیٰ ہے مسمّہ ان اسمال حسنہ کا یا اس کے مقرب رشتے ہیں ہاں جی شناج علامہ طوط نے اس سلسلے میں جو اسماع یعنی آسمۂ اعظم کے سلسلے میں فرمایا اللہ کے مقرب بندوں میں فرمایا جو اعمہ علیہ السلام بھی اسم اعظم ہیں تو اسی صفحے پر علامہ مرحم ازمِ اعظم کے بارے میں دو اور قول بھی نقل کیا کہ حروف ازمِ اعظم قرآن پاک میں متفارق ہے اور امام ان کو جوڑتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں ایک اور قول یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمِ اعظم سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور جتنی انسان کے آنکھ اس کے سفیدی سے نزدیک ہے قبارہ جو ہے اسم اعظم کے بارے میں جناب علامتبائی محروم نے اپنے کے رسالے کے اپنی جو ہے رسالہ توحیدیہ میں اور جناب امام فخر الدین رازی محروم نے اپنی کتاب لوامِ البینات میں کافی بحث کیے ہیں تو توالت کی وجہ سے اس بات کو یہیں پر ختم کرتے اور شریف علامہ طبعی طبعی مرحوم نے اس میں کے بارے میں چند احادیث اپنے رسالے توحدیہ میں نقل کیا ہیں ہاں جی ان میں سے صرف دو عادیث یہاں پر نقل کرنے پر اتفاق کرتا ہوں آج کے درس میں انہیں دو عادیث ترجمہ کو دے کر یہ اس میں ہے نہیں ہے کیا چیزیں اس میں عظم ہیں اس موضوع کو انہیں دو عادیثوں کے ساتھ اختتام کرتا ہوں پہلے عادیث جو ہے ان جاویر ان ابی جعفر سے جاور بن عبداللہ انصاری امام باخر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں امام نے فرمایا انََ اسم اللّہ اعظم بے شک اسم اعظم علیہ صلاح سے وسکین حرفت فرماسم اعظم جو ہے کل ترہتر حروف ہیں وہ نمائندہ آصف بن ہے وَإنما اور آصف بن نے برقیہ سلمان کا وزیر تھا جس نام جب بگنے میں صاط بلخص کو اٹھا کے لایا وہ جو ہے صرف اند آصف بن برہن آصف اند آصف منہا حرفنوائے دن اس کے پاس ترا حروب میں سے صرف ایک حرف ہے فتق اللہ تو اس نے اسی ایک قسمِ اعظم کو اسی ایک حرف کو اس نے زبان پہ جاری کیا فخ صف بلار سے مابین و بین سریر بلخص تو زمین جو ہے وہ خلوص ہو گیا و دس بل اور بلکہ کے تاخت کے درمیان زمین بالکل کلوش ہو گیا سمت جو ہے یعنی طی لالش کا جو آپ نے عمل کیا سمتنا تتناول شریر بھی جو پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طاخت کو ہاتھ میں لیا سما عادت لالش کا ماں خانت من مین پھر وہ زمین جیسے پہ تھا اسی حالت میں آنکھ جھپڑنے میں اسی حالت میں آ گیا وہ فرماتون کے پاس ایک حرف تھا اس ایک حروب میں اتنی طاقت ہے کہ پندرہ سو کیونکہ حضرت سلمان جا رہتے تھے ادھر سے ملکہ بلخس کا جو شہر سبا ہے جس طرح نامنے نامہ میں لکھا ہے تا پندرہ سو سولہ سو کا فاصلہ ہے ہاں پاکستانیوں کے لیے یوں سمجھو کراچی سے پنڈی تک کا فاصلہ ہے پنڈی نہ تو لاہور تک کا کم از کم تو اتنی مسافت سے آنکھ جب میں تاخت بلکی کو اٹھا کے ہے تو یہ اسم اعظم کی طاقت سے تھا تو امام فرماتا ہے ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا جس کی برکت سے اس نے اتنی جو ہے تاثب الکس کو آن جب پڑھنے میں لایا وہ ایندنا اور بمباخر حرمات اور ہم ابا کے پاس ایندنا ناہن منالسمیں ہمارے پاس اسم اعظم میں سے اسلانِ و سپون حرفن ہمارے پاس کل بہتر حروف ہے اسم اعظم میں سے وہ لیکن ایک حرف جس میں اعظم کا علّہ وہ صرف اللہ کے پاس ہے اس طرح سربی علم غیب ہے وہ اللہ نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس مافی رکھا ہے ان کا یا اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ولا ولا خوت اللہ ولا کے والے کوئی حول قوت کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر وہی طاقت قوت جو اللہ جس کو دے دے تو یہ آدھی رسالے توحدیات عالیہ علمہ مرحوم کے سبھا نمبر ساٹھ پہ ہیں ہاں جی اس حدیث میں یہ فرمایا جو ہے کل تہتر حروف ہیں اس میں اعظم کے تہتر حروف ہیں اس سے بنا برخیہ کے پاس صرف ایک اس میں اعظم تھا ایک حرف تھا اس کی طاقت سے اس نے تاحت بلکہ اس کو انگ جب بڑھنے میں ہاں جی چار سبا سے حضرت سلمان کے سامنے لا کے رکھ دیا مام فرماتا امام باقر علیہ السلام ہمارے پاس جو ہے اس تہتر میں سے بہتر میں اعظم ہیں اور لیکن ایک اسم اعظم اللہ کے علم غیب میں ہیں اس پر اللہ کے سوا کسی کو آگاہی نہیں ایک اور حدیث جو ہے ان علامہ مرحم نے نقل کیا ہے انل برقی ہیں یہ عرفہ حدیث کو مرف ذکر کرتے ہیں اللہ حویٰ عبداللہ امام باقر امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں برکی حرمات مم با ام جعفر صدین ان اللہ جعل اسمہ العظم اللہ صلاح ساتى و شپين حرفن اللہ نے اپنے اسم اعظم کو تہتر حروف میں قرار ديے فاتٰ آدم منہ تو ططا كے اعظم کو ان میں سے خمس و اشرين حرفن حروف آدم علیہ السلام کو دي اعظم میں سے فات من ابراہيم السلمانيا ابراہیم راہیم علیہ السلام کو ان میں سے آٹھ حروف دے جائے وا تھا موسام عربات موشا علیہ السّلام کو چار حروف دیا وا تھا یسام عارفین اور یسا علیہ السلام کو اس میں سے دو حرف دیا اور اسی دو عرف کے ذریعے سے یہ یہ بحل محتاطا اور انہیں دو حرف کے اس میں اعظم کے دو عرف جیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے و ویب روب حمل محکمہ ولاورسا اور معدارزاد جو ہے ہاں جی اندے اور برس کے بیماری والے شاخ کو آپ ٹھیک کرتے تھے اور وہ آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسنین وصفین حرفن اور پیارے نبی محمد وصف علیہ وسلم کو بہتر حروف دے وہ تجب حرفن اور ایک حرف کو اللہ نے حجاب میں رکھا ہاں جب اپنے پاس لیہ اللہ یا علم معافی نفس تاکہ محلوق نہ جانے جو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی علم لیکن اللہ خود جانے معافی نفس لباس جو کچھ بندوں کے نفسوں میں ہے باطن میں ہے ہاں چھپا ہوا مخی ہے تو ایک عسم اعظم جو کہ سب سے عظیم ہے ہاں جس کے ذریعے سے پوری کائنات میں ما کون میں جو خوش ان سب کا علم ہو جاتی ہے غیب وہ شہادت کار چیز کا وہ اللہ نے خود کے پاس رکھ کسی کو اس پر آگاہی نہیں دیا لیکن پیارے نبی کو بہتر آسماسمۂ اعظم اللہ نے آگاہی دیا تو آجان کرمی ان دونوں حدیثوں سے محمد و عالم محمد علیہ سلام یعنی شاردم عاسمین کی فضلت و عظمت کا جو ہے عظمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان عظیم حسیوں کو کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اور بالحق جی پیارے نبی نے فرمایا انا مجنت میں والن بابہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں عظم میں سے محمد و آل محمد کو اللہ نے کتنا دے دیا ہاں جی آصف بن باغیہ کو ایک میں اعظم کی درسی نے اتنا بڑا کھرنامہ انجام دیا کہ پندرہ سو سے بہت بڑی تخ ہو جو پندرہ دس پندران آدمی بمشکل اٹھا سکتے ہیں وہ آپ نے آنکھ جپڑنے میں لے کے آیا کیونکہ اگر سوال کرے آنکھ جپکنے میں ہاں جی اتنے فاصلے سے ایک بڑے تح کو جو پندرہ آدمی بمشکل اٹھا سکتا ہے خدا لے کے آ سکتا ہے نہیں آ سکتا کسی سے یہ سوال کرے کسی مسلمان عومن سے تو سب یہی دے گا عہدہ تو کر سکتا اللہ کلِ شہین پذیر بس اللہ جس کو ہاں اس طرح کے اسم عظم دے دیں گے قدرت دے دیں گے جس کو اللہ امین سمجھا اس کو وہ ہاں اس, اس طرح کے قوت کا وہ راز اس کو اللہ اس پر آگاہ کریں گے تو پھر اس راز کے ذریعے سے اس اعظم جیسے ایسا فیل جیسے آصف بن برقیر کیا ہاں کر دیتا ہے سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات انہی اسم عظم کے برکت سے ہیں اللہ نے ان کو ہاں جی اس میں عزم دیا اس کے برکت سے ہاں جی اس کے ذریعے سے وہ موسا اعث کو جو ہے ہاں اضحاء بنا دیتے تھے اور یداب سے ظاہر ہوتے تھے دریا پہ مارتے ہیں تو دریا شخ ہو جاتا ہے پتھر پہ مارتے ہیں تو ادھر سے پانی نکل آتا ہے ہاں جی شاہیوں کے سامنے پھینتا ہے تو بڑا اضحاء بن جاتا ہے فرون کے سامنے پھینکتا ہے تو اعضح بن جاتا ہے یہ سب حقیقت میں اس میں عزم ہی کی برکت تو ہے ہاں جی اور اعظم کو پڑھ کر انبیا پھینکتے ہیں تو اللہ کے دن سے وہ یہ سارے کرامات معجزات انبیاء علیہ السلام سے اولیاء علیہ السلام سے سادر ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ ہیں اپنی جگہ پر اِسم اعظم جو ہے اللہ تعالیٰ اِسمِ اعظم سے اپنے خاص بندوں کو آگاہی دیتے ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں اپنے مقرر ترین امبیا علیہ السلام کو دیتے ہیں پھر اولیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں ان میں سے جوش کو جو اللہ جو اس امین اس امانت داری کا امانت دیکھیں گے جس کے اندر صبر ہو دیکھیں گے اللہ اس دے دے گا ہاں ان رازوں سے آگاہ کرے گا لیکن یہ چیزیں ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے کہ وہ اس کو غلط استعمال کریں ہاں دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں نہیں ایسا ہر کس نہیں ہوتا ہے اس میں عظم اللہ تعالیٰ اپنے خاص و خاص بندوں کے لیے دے دیتے ہیں اور وہ ان کے ہاں ایک امانت ہوتی ہے اگر وہ اس کو غلط یوز کریں گے اللہ واپس لے سکتا ہے ہاں جی جیسے باور کے بارے میں مشہور ہے ہاں اس کے پاس جسم اعظم تھا ہاں جی تو لیکن اس نے غلط کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش اللہ نے شین لیا اس کو ہاں جی اس کو جو ہے اس کو شین لیا اس کو بدبخ کر دیا لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں امین لوگوں کو دیتے ہیں جب تک وہ امانت سے استعمال کریں ان کو اللہ دے کے رکھتے ہیں جہاں سے خدشات ہو جائیں وہاں سے اللہ واپس لے سکتا ہے ہاں جی اللہ جس کسی کو بھی جو بھی نعمت دے دیں مال دنیا کی صورت میں صحت و سلامت کی صورت میں اولاد کی صورت میں اقتدار کی صورت میں جس صورت میں اللہ کسی کو جو بھی نعمت دے دیتے ہیں ہاں جی جب تک وہ دینت داری سے اس کا جس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کریں اس کے نیک کاموں میں صرف کریں تو اللہ اس کو اس نعمت کو نہیں چھینتے جہاں سے اقتدار کو ظلم کے لیے استعمال کیا اللہ چھین لیتے ہیں اولاد کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا معاشرے میں خدمت فسلات کے لیے اللہ چھین لیتے ہیں صحت و سلامتی سے غلط فائدہ اٹھا اللہ بیمار کر دیتا ہے ہاں جی تو ہر نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا جی اس میں اعظم بھی اللہ کے عظیم نعمتوں میں سے جس کو اللہ اہل پائیں ان کو اللہ عطا فرماتا ہے لیکن ہر نااہل کو نہیں دیتا ہے لہٰذا اس میں اعظم سے مخلوق آگاہ ہے یا نہیں ہے تو آگاہی محلوقات کو ہو جاتی ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں جن پر اللہ راضی ہو جائے اللہ جن کو ان آسما کے اہل سمجھے اس میں کے ہاں جن امانتوں کے اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے جو اہل نہیں ہیں ہر کسی کو تو اللہ نہیں ہی دیتے ہیں تو میری دو اللہ تعالی اور یقینا یہ جو ہمارے اوراد فتیہ ہیں ہاں جی اس کے اندر یقینا آسماء الحسنہ ہیں جیسے وہ نے کہا اللہ اس میں ہے وہ بھی اس کے اندر ہے حو قیوم اس میں عظم ہے وہ بھی اس کے اندر ہے بعد نے الصمت کو اسمِ عظم کہا وہ بھی اس کے اندر ہے حضل جلال اگرام کو بعد نے اِسمِ عظم کہا وہ بھی اس کے اندر ہے تو وہ جن جن آسما کو ہوا کو اس میں عظم کہا وہ بھی اس کے اندر ہے لہذا جو ہے جن جن آسما کو اسم عظم کہا ہے علماء نے احادیث کی روشنی میں وہ سب جو ہے تعریبا ہماری سورات فتح کے اندر ہے تو لہٰذا ہمیں ان دعاؤں کو پوری آجزی کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے رہنی چاہیے میرے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں سے صحیح گہرائی سے ان دعاؤں کو سمجھیں حسن آسما اور کے معنی مفہوم کو فرزات کو سمجھیں اور ان پر پورا پورا یقین کے ساتھ اگر ہم اللہ کو پگاریں گے نا تو اللہ ہمارے فضل اعزی سے کر لیتا اور ان آسما کے سے کہ اثرات ہم تک پہنچتی ہیں ان کی فوائد فوجات ہم تک پہنچتی ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے بس ایسے الگ لغ زبانی کے طور پر پڑھیں نہ نہ ہاں جی دل میں کوئی احسوس ہے نہ ساس ہے نہ درد ہے نہ عشق ہے نہ شوق ہے ہاں جی بس ایسے زبان پہ پڑھ لیں تو اس سے تو خوش بھی حاصل نہیں ہوا ہے زینی تو آگے انشاءاللہ اللہ کل سے جو ہے ہمارے اوراد فتح میں سے آسماء الحسنہ میں سے آسماءِ اعظم یا اللہ شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے اس میں اعظم اللہ کے بارے میں ہم تھوڑا بہت بحث کریں گے ان شاء اللہ